وسلا تو الرسول محلہ سد رسول و الرسول وخاتم امبیا محمد نلمست ولا علی وسخابی اصطف بل من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أجه الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب ید گم کا فری آمنت بلا ہیدا ہو لرسو ہوجری ہملائی کتو اسلو نلیا اجولہ آ موسلو وسلوت وَلَا تُوَ السَّلَامُ عَلَيْكَ <علیکہ> يَا سَيِّدِيَا رَسُولَ اللَّهُ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا سَيِّدِيَا حَبِيبَ اللَّهُ الحمد سامعین السلام علیکم ہم و دو دی دعا ہے بارگاہے کادرے متلک جلا جلالہ میں بخشے میرے خاندان نخش کے میرے دوست بخش دے اج کا موضوع ہے انگریزی پڑھنا حرام کیوں ہے سڈے بھی تے سنگیا عام اعتراض ہوں نے سوالات ہوں نے کہ جی انگریزی ایک زبان ہے زبان کوئی بھی حرام نہیں حضرت آدم علیہ السلام ساری زبان سکھائی گئی حضرت یوسف علیہ السلام اسلام نہادر دبانا یہ بھی آخر یہ سوال اٹھتا ہے نوی پاک سرکار نے حضرت زید زیدب ثابت نو فرمایا ابرانی زبان سکھ تو زبان میں کیا حرج ہے زبان کیسے حرام کہہ سکتے ہو یہ عام سوال اٹھتے ہیں ان دے ہور بھی. کہ شیخ ابدل عزیز محد سے دہلوی رحمت اللہ تعالیٰ سب تو پہلو انگلش کے جائز ہونے کا سی دلا حضرت بریلوی سرکار نے فرمایا ہے اگر رد نسارا کے لیے اگریزاں رد دے انگلش پڑھے تے سوا پاوے گا وغیرہ وغیرہ یہ فتوی نے سوال تے پابندی نہیں سوال تے پابندی لانی بھی نہیں سوال کر سکتا بندہ لیکن انہیں کا حوصلہ رکھنا چاہیے کہ جواب تسلی نال سنے سوال تے سانو غرصہ نہیں غرسہ اس لیے لگتا ہے جدو جاب کی دی واری دی آئے جاب سنن کی واری آئے اس لیے اکانا چونگلیاں نہ ترے بند سوال اس انگریزی نظام ماحول معاشرے تہذیب دے متعلق تعلیم دے متعلق جس طرح دا مرضی اٹھاؤ اللہ تعالیٰ دے فضل و کرم سل اواد اواد اواد اگلے دے دل رج جان گے ناسا ٹوٹ جان گیا دند ڈگ تے سڈے کول سوا موڑ بھی نہیں مکنا اکاو دسا کنے بندہ سلیمتباہ ہوئے تبیعت دل نوب جدو لگے تو پھر تے من لینا چاہیے یہ جی سوال اٹھتے ہیں ٹھیک ہے اٹھتے رہا دے ہوں جواب, ہاں جواب دے تو غور کرنا ہے. میں اس طرح دا موضوع پہلا نہیں لایا اس حوالے وہ جیسا کدی کدی گل کر, کر جانا تھا ایک مفتی ہے شوقت سیالوی خانوال دا نام رکھا شوکت جالوی وہ جی یزید سدی ایس علاقے خدمت ہوئی تو دفن ہو گیا بڑا بڑا سی اس علاقے جیسے سہی دسا دے سرکی دے علاقے چھیا یہودیت دا حامی مددگار ڈالر کھان والے سوڑ اس علاقے چھیا پھر دا. او اے سوال انہیں اٹھائے ہوں وہ عام ہر چوتھے شیطانی بندے دے بوتے دے سوال نے وہ کمال نہیں وہ مفتی ہون دا سوال تاں سی کہ نوا کو سوال کھڑا یہ تو آم اسا روزانہ سن سن کے عوام دے نگے نگے بندے جڑے سکولی بال نگے نگے نا اونا دے آوبے چن کے اصا روزانہ موج کٹی رکھنے یہ کوئی مسئلہ کو نہیں بابے آدم علیہ السلام کو تمام زبانیں سکھائیں گی دیکھیں حضور کو تمام زبانیں آتی ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کوئی رسول بھی ہم بھیجتے ہیں تو قوم کی زبان میں بھیجتے ہیں جی تو زبان میں کیا حرج حضرت زید ابن نے نے سیکھی فلان تو زبان ٹھیک ہے بھائی یہ سوال خالی اس منہ نہیں ہر دو بندے منہ اور یہ سوال انہوں نے اپنے اٹھائے نہیں یہ اگریزا کی طرف آئے ویسے انہوں مفتی لوگوں میں شابش دن کہ اگریزی منصوبے قرآن حدیث کا پردہ پواونا یہ ان کا کمال ہے منصوبہ اگریزی ہو سکتی جہی لیکن انہوں کمال بخشیا ابلیس نے کہ قرآن سے حدیث کا پردہ پوا کے یہاں قوم نکنا یہ سارا کچھ قرآن حدیث کے مطابق ہے اصل ملنا واسطے ایک لکب لبیا نو بچڑ خانہ ہوتا نا جتے جانور ربا ہوں بھٹے ہوں ڈاکٹر وہ جا جانور کوئی لو تو انہوں کا کام ہوتا وہ ویخ بھی موٹا ہے تگڑا ہے انہیں مر ٹھک دینی ہے جان گوشت جانور مرے دور لاؤن والے ڈاکٹر جہٹے ہوتے آوچڑ خانے دے ڈاکٹر وہ موٹا تگڑا ہے صحت مند ہے یہ نہیں ویکتے بھی حلال ہے یا حرام ہے باہ میں مردار سڑک تو لیا ہو گی گل ہوئی ہے تے مر گیا جانور مرے نا کھل چا اتاری ہے ڈاکٹر صاحب کو لے گیا انہیں مور لا دل بھی یہ جی اجنتی ہیں نگیو یہ بچڑ خانے دے ڈاکٹر ایک کنجر مفتی کو نہیں اگریز جہاں سودا گھلے اتوں جو منصوبہ بنا دا کام ہے کنجر مفتی کوئی نہیں مفتی تو وہ ہے جا سمجھے کہ کافر جو منصوبہ بنا کے دے گا وہ مسلمان دی تباہی ہو سی کفر ہو سی بربادی ہو سی چلنا حرام ہے وہ قرآن حدیث اس دے مخالف لیا اس دے موفق نہ کیوں کہ کفر اور اسلام سدھ ہے کافر دی سوچ ہو سی اللہ دے رسول دی سوچ ہو اور... شوقے بھی خدمت ملتان اگلے ہفتے کرنی ان شاء اللہ جی سی دس مواد میں سارا کٹرا کر لیا میں فون بھی چل مہینہ ہی میں فون کیتا دو سوال کیتے ہی لے گیا وہ فون میں آواز آئی بیٹھا اچھی او آواز والا او ٹیپ بھی کر آخیا میں ان کے میں جی جی سب دینا آخیا بھی آخیا میں جناب کا خادم بول رہا ہوں ایک خادم پہ بولے نا مترائے بولی نا وہ بولتا شوجہ شجابات بیٹھا تھا آیا بھی اس علاقے خیر اس وقت جو مسئلہ تمجا ہے نا یہ عام سوال ہوں نا حضرت آدم علیہ سلام نلہ مدم لسما کھلا جامعہ زلمانیا ندامیا جن آدھے نے بھی سوال آیا کہ جی اللہ مدم علاسما کلا اللہ تعالی نے ساری چیزوں کے نام آدم علیہ السلام اسلام سکھائے تو ہر گلاس ہے گلاس جنیاں بولیاں آئے سن تو بولیاں دے اندر جن بھی نام ہے سن ہر شاید وہ سارے آدم علیہ السلام اسلام سکھائے جواب ٹھیک ہے سوال ٹھیک ہے ہونا چاہیے وہ نہیں روک دے بد نہیں کر حضرت زیادہ میرے سابت نو اللہ تعالی دا ہر ولی ہر زمانے دا سوا لاکھ ولیا کا گوش ہوں بزرگ لکھے وہ سارے زمانے میں جگ دیاں بولیاں دیا دیا دیا. بھائی الا حضرت دا فتوا بھی تے فلانا شاخ ابدل عزیز کا فتوا بھی ہے زیادہ ہر گل یہ قبلہ کہ گول مول کر جانا گل ہو رہے وہ نڑڑا کرنا ہو رہے جا من بندہ ہے نا وہ گل گول مول نہ کرتی منافک گول مول کرے گا یہ جن بھی خبیش گل کرتے ہیں یہ کرتے ہیں کر گول مول میں نکھےڑا کرنا تامنے کہ صحیح حرام دیاں قسم ہوں دیا نے دو ہوں میں اصول فقہ کا خلاصہ یعنی دیاں باشان دا خلاصہ دی تو سمجھانا شریعت دے اندر حرام ہوں نے دو قسم دا. ایک ہے حرام لائی نہیں ایک ہوں حرام لے گئے حرام لے عین ہی دا مطلب ہے جڑا اپنے آپ حرام ہورم حرام لے غیر ہی دا مطلب خود تے حرام نہ ہو فیزاد ہی پر کسے حرام کام دا ذریعہ حرام ہو غیر ہی میں جڑی بھاش پہ کرنا ہو بحث فتوا ارشادیہ مفتی ارشاد الحق رام پوری رحمت اللہ تعالی جنہ کی تعریف امام احمد رضا بریلوی زبان نے بھی انا دا فتاوا ارشادیا چھاپیا ہے حیدرآباد تو جناب جی تاکہ تحقیق کر کے پیشے لفظ لکھ کے ماہر رویات پروفیسر مسرود حیدرآبادی اسے چھاپیا ہے جام مسجد بسم اللہ شیر پاؤ کالونی لانڈھی کراچی سے چھپائے حرام دیا کنیاں قسم لکھنا بھی لکھے ہوں میں تو خلاصہ سمجھا مسئلہ ہمیں فکی ہے اسولی ہے تو اوکھا ہے ان شاء بالکل جی نو نال گنڈ کھولنی میں سوکھا کر دے سی حرام ہے دو قسم شرح ایک حرام لے آئے ہی بذات خود حرام دجا ہے حرام لے غیر ہی کسی غیر کی وجہ سے دوسری شہ کی وجہ سے حرام ہو بغا خود حرام نہ ہوئے ہو مثال دینا مثال کے طور تے نظر دیکھنا یہ حرام لے غیر ہی ہے زنا حرام لے آئے نہیں بازا خود حرام ہے یہ نہیں بھائی کسی اور حرام کا وسیلا اور ذریعہ بنتا ہے تو جب حرام ہے نہ یہ بازار خود حرام ہے زنا لیکن دیکھنا یہ فیزاد ہی حرام نہیں میں اس وقت تسان ساروں ویخنا پیا وا کیا میرا ویکنا یہ حرام ہے کیوں نہیں کہ اے, تھے اے, حرام اے میرا ویخنا کسی اور حرام کام کا ذریعہ نہیں پیا بنتا لیکن یہ ویخنا کسی غیر عورت حلال ہے کسے بیریش خوبصورت لڑکے نو؟ حرام کیوں کہ جب عورت کو ویخیا جائے گا یا کسی بیریش لڑکے اتے یہ ویکنا زنا بدکاری دا سبب بن جائے گا جدو انہیں سبب بننا ہے شریعت نے کی کر دکتا ہے کہ تے زنا حرام اسی طرح زنا دا سبب تے ترین بھی شریعت نے حرام کر چکا لیکن اتے وضاحت کرنا غیر عورت دا علاج کرنا چاہتا ہے حکیم ہون شریعت شریت فرمایے کہ او مخصوص جگہ یا نبد ویخنا چاہیے کیوں کہ ہوں ضرورت اے وے کہ کہج کرنا ہوں اسے ویکنا جسے جنا کا دریا سی کسے بدکاری دا نہیں اے ہوں ذریعہ پیا بنتا الٹا ایک اچھے امر دا اچھے کام دا جس کو کیا کہتے ہیں علاج ہوں اتے جائز ہو گیا لیکن تو ساڈے واسطے میرے واسطے سارے واسطے حرام ہے کیوں جو ساری ضرورت ضرورت نہیں علاج آئی ساڈے واسطے میں حرام رہنا ہوں اے ویکھنا حرام ہو گیا لے گیر ہی کسی اور کی وجہ سے بزار خود نہیں سمجھ آ رہی کوئی نہ یہ ہو گیا حرام دیاں دو دوسم ٹھیک ہے نا ایک حرام بذات خود رام کسی ہو وجہ لربی کا لفظ لہائی نہیں لگائے رہی نہ آئے تو یہ تو آ جائے گا نا بھائی ہر قرام ہوا بازار خود یہ کرام ہوا کسی ہور حرام کی وجہ لال اس کا درییا وسیلا بنان وجہ لال یہ دو قسم حرام دیا آئی ٹھیک ہے جا حرام کسی اور کی وجہ سے ہوگا وہ بازار تود جائز ہو سکتی کسی اور کی وجہ سے حرام ہوا ٹھیک یہ شریعت دیا دو, اے حرام دیا شریعت دو قسم یہ پیش بہا مثالاں سانو آکام شرح لبھ سک ٹھیک ہے اور مثال بھی نال دے شک دے ہو رہا توجہ لال چ بولو سبحان اللہ نکاح کرنا مسلمان عورت گل سمجھا جی نکاح کرنا مسلمان یہ برائی یا چنگا ہے بول بول بول وہ چنگا لیکن یہودن تے نسار عورت نکاح نکاہ اجماع فقہا مکر ہے کیوں مکرو ہے حضرت عمر نے پہلا یہ گل سی اس واسطے کہ او آئے گی ذریعہ بنے گی اولاد کے بد اقیدہ ہوسر ہوتا ہے اولاد کے اتر آخر اس اولاد نے ان کی گود وہ اپنا عقیدہ نہ پا دے گندی تربیت نہ کر لو اسی طرح کوئی مسلمان عورت لیکن بری ہے بدکار نکاح جہا سنت سی بدکار تے پتکار عورت جو منا پیا ہے کیوں پیا ہے کہ آئے گی وہ تیر بھی اجاڑ جائے تیری اولاد دا بھی اجاڑ جائے اے ہر نکاح تیرا ذریعہ پیا بنتا ہے کہ حرام نجائز کما کا واستے تسے مخرو رکھ دیا گیا معلوم ہویا کئی چیزیں ایسا ہوں جہیا فیسا تھی تو جائز لیکن کسے حرام کم ذریعہ بن جائیں پھر ناجائز بھی ہو جی سمجھ آئی گل ہوں میں سال وقت نہ گزارا میں اصل مسئلہ سمجھا تبجنا ای گل میں سمجھ آ گئی نا حرام دو دوسم تے سمجھ آ گئی اب کوئی نہ یہ جڑے وڈے وڈے اچھے ستیب لگے پھرتے ہیں نا شبیر شاہ ورگے یہ میری تقریر سن والا انہوں سے سوال چکرے بھی حرام دیاں دسو حرام دیاں قسم دسو تو ان آخنا ہے بھائی حرام دیا قسم جدو گنا لگے آخر روٹی کھانی آرام ختم نہ پڑیچے وہ روٹی کھانی آرام ختم نہ ہوجنے مح پہ دسنا انہوں نے خبر انہوں نے ویکو نہیں کیوں وہ ہے بچارے وہلے نے اسے واسطے اللہ تعالی و کرم نال میری تقریر سننے والا انہوں دے دند کھٹے کر لینا دے د تو س میں مدد کرفتی اخبی کا شوقہ ملتان گیا تے دو درویش پہ آدرت کی کوئی فتوی کی گل کی کھولیا سوال چکتا بجتا ہوا اوکے جی جب نہیں آ سکیا وہ میں مجھے خود دروے انہیں آخر استاد جی ان نفیا بھی چلوں نے کہ وہ حق اگے کا کن کلوے اور یہ ہوئی قسم خدا دی حق گوئی دی برکت کہ سو سو میل تو دنیا اب بار دور تو، دی دی کراچی تک تو دنیا آ باہر میرا جلسہ ہوئے سو سو میل تو دنیا سفر کر کے آ جڑی کدی گوانڈی گوانڈ جلسہ ہوں سیفر جانے ہوں اجن پتا لگا ایمان نوجوان باہر بھی آخذے نے یار آ گلجھا ہو جاتا کسی پسند نہیں اساں پھر کیوں دور دا سفر کر کے نہ آئیے مولویا رکھے ہی ختم دروج جنہوں ان آندا سی ختمہ لکھے دا ختم ہے ہاتھ لائے ہی نہیں خندیرانے بندہ جائے کہڑے پاس پا بار صورت ہوں اے حرام دیا دوسم آ گیا ٹھیک ہے ہوں اگلی گل سمجھو کوئی زبان ہے نا کوئی زبان یہ فی ذات ہی جائز فی ذات ہی آخر جس قوم کی زبان ہے انہیں تو رکھنی ذات پہ ہی جائز ہے لیکن کوئی زبان حرام ناجائز اس وقت ضرور بن جائے گی جب وہ کسی حرام تک پہنچ کا ذریعہ بن جائے گی اس بحثال ہوں کسی نو اختلاف نہیں ہو سکتا ہوں جرام کا نہ بنسی اتے اپنے اصلی حکم ترقرار رہ سائز ہوے پہ جنے گی دریا اتے ضرور حرام والا حکم لے لے اس پاس حکم جاری ہو جائے حرام ہون کا پھر ان حرام لگ رہی ہے جنا حضرات نے تبجو فتوا دید ہون کا جھے جدا رام اکسمیا پیاخلا جے انہاں نے فیسا تھی جید ہونے والا ہی نال انہاں ان وضاحت کر چڈیے بھاوے شیخ عبد ال عزیز دہلوی ہو اور امام احمد رنا کیونکہ فیضات ہی جائز کوئی حرام عمل نہیں تھی کسی حرام کام تک پہنچن کا ذریعہ نہیں تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام ن سارا بولیاں سکھائی گئی سکھاو والا رب سیکھ والا نبی کوئی پلیت کتاب نہیں کوئی یہ پلیتی نہیں جب کسے بھی حرام ناجائد کام کی مداخلت نہیں سکھنا بھی جائز رب رب سونا رب ہی ہوا انستے جد ناجائز ناجائز آئیے نبیا واسطے سیکھنا جائز اللہ تعالی ان ساری کائنات کے علم د مگر دا کوئی علم بھی واسطے نقصان دا سبب نہیں کیوں سکھاو والا جو رب ہے تے سیکھ والے پاک نفس نبی آدھے پھر نجائز کم چھو سکتا ہے گئی نا, کوئی نہ نا. توجہ نال بولو سبحان اللہ جے کسے ایک صحابی دو صحابی نے بولی سکھیے تے صحابی نو گمراہ کرا تمکان ہی امکان ہی نہیں پیدا ہو سکتا جنہیں مستفا سامنے بہ کے تربیت پائی ہو سارے کفر دے زمانے سارے کفر دے پوپ پادری کٹھے ہو جان مستفا د صحابی بدلتے مستفا د صحابی نو بدل سکتا آپ نہیں بدلے گا ممکن ہی نہیں یہ نہیں ہو سکتا میرے مستفا کریم نے فرماؤ اصحبی کن میرے صحابہ تاریاں وانگو نے کی مطلب تارے ایسے بلند کھلوتے نے لاکھ کوئی کوشش کرے سارا ناہ تو ہٹا ون دی تارا کدی راہ تو نہیں اٹ سکتا میرے پاک نبی دار بھی نبی راہ تو اٹ نہیں سکتا تاریا کر سیارا اپنے راستے پر چل رہا ہے کلن فی فلکی یس بہ ہر ایک اپنے فلک اور اپنے راستے میں چل رہا ہے سفر طے کر رہا ہے لکھ دنیا زور لاوے دنیا ہے سائنس کدی کسی تارے نو اپنے راستے تو ہٹا سکے اسی طرح میرے آقا نام دور دے صحابی اور قسم خدا بھی کر کے آنا جہ میرے شیخ میرے وڈے حضرت صاحب واگو پیر علی گولڑ گولڈوی وانگو شیر ربانی واگو مصطفیٰ بھی سیرت سورت دا سورتم بن واسطے ثابت ہو جاوے وہ سارا زمانہ بدلن دی کوشش کرے زمانے دی کوشش ناکام اسی منہ دکھ کے ذلیل خوار ہو کے واپس آنگے وہ کسے متاثر نہیں ہوے گا انہیں ہر کسی دے حدرت صاحب آنگو رنگ چڑھا چبول نہیں کرنا جو ہے نا اچھا لطیفے کی گلوکے آپ آخیا ہے ان الاحکام تغر وہ زمانے وال اکھا احکام جڑے نے وہ زمان تے مکان نال بدل جدلے جگہ بدلے تے کئی احکام جنہ جڑے منسوس نہیں یعنی جہان آدیش تے واضح نہیں کئی احکام ایسے ہیں اجتہادی احکام وہ بدل جا ہوں آپ ہوں اتنا مراد کا جواب سی اس ڈرا بے وقوفا یہ دس بے کیا نبی اے نکا بال نکی چھوڑی جہگل سیکھ پر جانے کیا حضرت آدم برابر نے سچی ہون دی ہے اصل گل ہے جدو خاہشات کا طوفان چڑھتا ہے نا دل تے اسے مفتی بھی کنجر جن انا ہو جسے سارے انے ہو جائیں تے نفس خواہش دا طوفان چڑھے گا پھر انہوں نو نہیں حق نظر آنا نہیں دلیل کوئی دسنی پھر انہوں گول مول کر کے سر مار مور کے کسے نہ کسی پاسوں اپنے نفس نو خوشکاری کر ہی لینا وہ ایمان دس بدرگ فرما نے اللہ دے نبی گڑہ معصوم, معصوم ہوں وہ جڑا معصوم تو انس پیا کرنا وہ ہے سرابا گنا فرمائی ات گل ہوئی آخ میریتھن ریس جائے سے وہ کہ آ کے ہزور پاک اپنے گھر والے سی دائشہ پاکڑ نہیں کلائی جدو بندہ ابلیس بن جائے کنجر لانتی بن جائے انستے کی جو مرضی کی جائے ہوں یہ کیاس ایویں گی نے نا بھائی ایک بندہ آخے سنا حلال کیوں آگے صاحب آپ اپنے گھر والوں ہم بستری نہیں کم کرتے یہ بھی تو ہم بستری بندہ ہے سچی بولیا جی وہ کتیا کتنے حرام کتنے ہلال ہوں سجنا فی سی ہر زبان چیز لیکن حرام اس وقت تو ضرور ہوگی جب کسی حرام کا ذریعہ بن جائے گی پھر حرام ہو سی ہوں میں اپنے اس دعوے دے کے اتوا وخانا جڑا شیخ ابدل عزیز محد سلوی نے لکھا سا شکولی بائیمان اس دی کٹ وٹ چکر دے لا تک سلا نماز کے قریب مت جاؤ اگ پڑھنے ہی نہیں. دی پرانی جیان لگریز فتح جی انہوں نے کہڑی شہ و ہے یا فتح جناب جی امام محمد رزاد اگے ان فتح سنو شیخ ابدل عزیز کا فارسی عبارت پڑھنا توجہ فرماؤ سبحان اللہ فارسی بارت پڑھنا ترجمہ اے فتح عزیزی شریف جہا ہے میرے کو فارسی ہے کابل افغانستان دا پرانا چھپیا ہوں اردو چی مل جائے پدارج اردو تو خود لے کے ویک سکتے جی اگر میری بارت ترجمہ غلط ہو میں ہو سا بتحلوں میں انگریزی یعنی آئین خط و کتابت و لغت و اصطلاح ہے اہارا دانست کے ندارت انگریزی سیکھنا یعنی خط و کتابت بولی اور ان کی اصطلاح کو جاننا کچھ خطرہ نہیں رکھتا نقصان اگر بنیت نیت باشد اگر جیز نیت کے ساتھ ہو کیونکہ زیرا کے در حدیث وارد تو کیونکہ حدیث میں وارد ہے کہ زید ثابت حکم آ حضرت صلی اللہ علیہ و وسلم صحاب وسلم روش خطو کتابت یہود و نسارا و لغت آہارا آموختہ بود حضرت زید ابن ثابت آ حضرت صلی اللہ علیہ و وسلم کے حکم کے ساتھ خطو کتابت یہود و نسارا کی روش کو سیکھا تھا پرائے ای گرد کہ اگر برائے آن حضرت اس واسطے سیکھا کہ اگر آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے لیے خطے کوئی خط و لغت اس بولی میں وہ رسم خط اس خط کے طریقے میں لکھنے کے اس انداز میں میرا صد پہنچے تو جاب نوشت اس کا جواب بار رسالت سے لکھا جا سکے اتنے تک وہ فیصاد ہی جائد ہونے کا فتوا شیخ لکھ رہے ہیں شرط لگی کھڑی نیت بھی جائید اگر نہ آخر کوئی حرک اگر ب مجرد خوش آمد آحا و اختلاط ب آلو میں پیش آحا ت جو ید پس البتہ حرمت و کراحت دار وقد کد مر آنے ان له و دل آلہ یا مطلب اگر محل اگریزوں کی خوشامت یہ ہوں لا تک رب سلا دگوں ہوں اگلا کام شروع اگر محل اگریزوں کی خوشامت و اختلاط ان کے ساتھ میل جول ان کے ساتھ دوستی تعلق کو رکھنے سے سکھے بابا ای وسیلا اور اس زبان کے ذریعے ان کے قریب ہونا چاہتے ہیں تو البتہ پھر پکی بات ہے البتہ یقیناً یقین حرمت و کراہت دارد پھر حرام بھی ہے اور مکروہ بھی ہے کنجر نے بھائی بھائی بغیرت پترا دی سورا سور مت لگے میرے حضرت صاحب صحیح فرما نے کہ اصا لقب لبتے فرنے سانو لقب نہیں لب سکویا لقب نہیں پہ لب آخیے کی ہر ویخ لوگ سورا قرآن چا بدلے جیویں شاخ ابد الزیز کا یہ فتوا چا بدل پہلو کر وائیے سامنے آ گئی کہ فیضات ہی جائز ہر سوال اوی زبان اسی نیخ شیخ عزیز جائز پہ کن پہلو اسی نو حرام پہ دن ایک شاید اللہ بھی ہے حرام بھی یہ جائز بھی ہے نجائز بھی ہے یہ کھانے بن گیا جب ناجائز ہے جب جائز ہے جب حلال ہے وہ شرتے کسی بھی ناجائز کم کا ذریعہ نہ ہو جب حرام ہے اے اسے جدو اسے حرام دا نال تعلق تک رقب اختلاط دی دوستی انہوں کے رابطے وہ تنوع کرباد وہ تھی تباہی تعلق بنے گی نو قریب, دے لال قریب کرن دا ذریعہ ذریعہ حرام دا بنے گی تے حرام دا ذریعہ حرام حرام دا وسیلہ حرام, حرام حرام کا آلہ حرام, حرام حرام تک پہنچانے کا کام کرنے والا جو جائز کام بھی ہوتا ہے وہ بھی حرام لہذا دے اس تعلق دی وجہ اے تو آڈے واسطے حرام حرام یہ شیخ کے فتو کی تحقیق ہے اور بیان ہے جڑا جہاں واسطے کھول کے سمجھا چڑیا پہ لوگ تحقیق کر کے قسمہ دس کے ہوں تو آپ اندازہ لگا سر سور تو پوچھو پہلے دن انگل کیوں پڑھائی تھی کیوں سکول کھولے سنیا اگریز بنانے دشمن سن دور سوجے سا. سا. لہذا سان جنڈا بھی ایک رکھنا ہے حکومت نوکری بھی لینی چاہیے نے قریب بھی ہونا چاہیے دوستی بھی جوڑنی چاہیے انہوں نے تعزیب بھی اپنا چاہیے انہاں کا علم ل کچھ جی لینا چاہیے زندگی چلو ترساں او اپنا تہذیب دی, دی, دی, دی, دی, دی, دی, دی پیر پیروی کرنی بھی کفر دی دوستی بھی کوفر وہ جام کوفر پہن تو دریا بنیا ہو کوئی شریت عالم جائد کہہ سکتا ہی نہیں انہوں انگریز دا کتا با جے گا سمجھ لگی کھڈو دوستی سر سور نے کہا چاند اور سلیب کا نشان اکٹھے ہونا چاہیے سر سور نے کہا اگر انسان ہے تو انگریز ہے. ہے تو ویشی طریقہ ہے تو انگریزوں کا جنت ہے تو لندن کی ہے او سر نے کہا حیات سر تھر افکار سر تھیاؤدین لاہوری دتاب پڑھ کے ویکو اس نے کہا اگر انسان ہے تو انگریز ہے اور جنت ہے تو لندن ہے اور ہورے ہیں تو وہ گشتیاں اگریزاں ان دیا جگہ گوری گوری گو پاٹ کٹ کے پھر دیا جنہوں ویک دیا شوکے سیال بھی ورگے جہاں لگن کی دہری منہ کھل جائے رب دیا بات بخانا حوالہ بخانا نہ کسوں خدا بھی قسم خدا جی کر کے مولانا نا البشیر محمد صالح پرگا کتاب میں لکھتے ہیں وہ پرانے زمانے آل حضرت کے دور سے گزرے نے انہوں نے اس وقت میٹرک کی کیا ہوئے اج مسلمان چ جن بھی فتن فتنے اٹھ رہے ہیں نا یہ سب انگریزی پڑھنے کی برکت پڑھے پڑھتے جلتی نہیں جتنے نم نیک میں حوالہ تمہیں دکھا سر تھر نے کہا جنت لندن ہے اور ہورے جہی اللہ کی ہور ہے نا وہ بارے جرا فرما لامی سن ان کبلا ہوم والا جان جسے دیا ان پہلو نہ کسی جن ہاتھ لایا نہ کسی انسان ہاتھ لایا پر سکویا دیا ہرا تو سدکے جنہ دیا لکت ہر کسی کے موڈے تھی لا بھی لالت سرسور دھی ہوا سر سید خود نوشت اپنی لکھی باتیں انہیں ہاتھ دیاں گلا صفحہ نمبر دو سو پندرہ تاسورے سفر انگلستان جب انگریزا کا ملک ویک کے سر واپس آئے تو پھر جو تاثر پیش کیا وہ کیا تھا آکل اور ایاش آدمی کے لیے آکل عقل مند آکل اور ایاش آدمی کے لیے جو خوشی اور مت یہاں متصور ہے خدا معلوم بہشت میں بھی ہو نہ ہو پتا نہیں ہوتے بھی ہونی ہے تو نہیں ہونی تھٹ کے تھدے جی ریشا اتے پی ہے وہ تو جنتھان کو نہیں میرے ایک بڑے معزز دوست نے ایک بہت بڑے جلسہ میں جہاں نہایت تکلف کی پوشاک پہنے ہوئے کئی سو مرد و میم میم صاحب اور لیڈی نہایت خوبصورت و خوش کلام اور قابل جمع تھی میرے ایک دوست نے پوچھا مجھ سے کہو لندن بحشت ہے اور ہوروں کو ہونا سچ ہے یا نہیں لندن بحشت ہے تے ہورا جڑیاں تو ہورا جہاں تنہا سا آج سچا ہویا کھڑا ہی جڑا آیا نا قرآن چورا دئی ہورا نہیں تے یہ ہوئی بحشت ہی تو کوئی ہوسٹ ہوا سمجھی میں پوچھنا پہلا ایک فٹ دی دہڑی رکھنے والا کنجر بھی سید نتل بھی آ آل آل رسول جناب آخ بھی اپنے آپ آخے میں آلم بھی مفسر بھی آ تفسیر بھی لکھے وہ انج کا سور انگلش چ پڑے کافر کر ماریا انگلش پڑھن کے تریے ایمان دس وہ ولوتا نکلے چوہیا کا کرے گا وہ یار کم کم سانو جڑے اند آخر وہ سان بنکیاں کھڈ کے وقا کہ آلو میاں سب تو پہلی بنکی یہ ہے سر صاحب دیکھو اس نے انگلش پڑھی تو حضرت زید ابن ثابت نے جیسے عبرانی سیکھی حضرت زید ابن ثابت کو بھی کچھ نہ ہوا وہ بھی صحابی کے صحابی رہے اور کامل ایمان والے رہے اور سر نے سیکھی تو یہ بھی اسی طرح ہی سید رہے وہ اے سید نالوں چوڑیا تو بہرا بن کلوتا فروائی وہ جاجر آخ لنت آئی بولی جنت کی ہے لندن اچھا میں بھی جہاں سور اتو لندن پاس جانا ہے وہ جنت جوگا ری نہیں وہ جنت جوگا نہیں نہیں وہ جنسیاں والے کام کرتے ہی نہیں اچھا ہوں مینو ایک ہوتا سمجھ آیا میں جی مالی لندنوں ہوتے ہیں یہ کیوں آخر نے جنت سا پکی ہو گئی آ جڑے کنجر پتر نات خون آخری نے جنت سا ہوں مینو روڑا کھلا ہے اس جنت کی گل ہی نہیں کرتے جہی رب والی یہ جنو سمجھتے جنت سے آتے نے آپ کے پکی ہونا سر بھی اخدار بھی یہ جن لڑا نے ٹا تر سڈا کلندر لاہوری یہ لفظ ہورا اگریزنا کشتی واسطے بولیا کیولیا بھائی یہ سکولی طبقہ جو ہورا سمجھتا سی ان گل کی شیر اس آخر ہوئے جہاں ہورا ہیں رب والیا بندے کا دل کالا نہیں کرتی وی دل روشن ہو سکے لیکن جیڑیاں یہ گشتیاں ہورہ نے نا یہ ویخ دل سیاہ ہو جانتا ہے. دل کافر ہو جناو شیر اقبال کا کلندر اقبال فرماندہ یہوریا مگر بھی نظر کا حجاب یہ مگر مغربی دلوں نظر کا حجاب یہ حرا ہے مگر بھی حرا ہریان مگر بھی یہ انگریزی ہورے دل اور نظر کا حجاب ہے جدو گا نہ تیرا دل حقیقت ویخن آشی نہ آخر راشن اکھ بھی دے بیٹھے گا تے دل بھی برباد کر بیٹھے گا یہ وہ رب والی حورا نے جنت جنہاں جنہوں ویکھے گا اللہ دے انوار رب دے تجلیات چہ ہو جائے گا دل ہو روشن ہو جائے گا کوئی نہ اچھا مون شیخ دے فتوے دی وضاحت بھی آ گئی سانو گا آ گئی کہ انگلش حرام اس وجہ سے ہے کہ یہ کروڑوں حرام تک پہنچنے کا ذریعہ ہے ایک حرام نہیں انگلش زبان نے انگریزوں کے جو حرام بے غیرتی اور کفر کے کام مسلمانوں میں شامل کر دیے وہ کن سے باہر ہے وہ گن نہیں سکتے ہوں اس حوالے کہ یہ حرام کا دریہ کفریات کا دری حرام ہے میں ایک حوالہ کہ سب تو ویٹ انگلش اگریزی مار دیے مار دیے عقید تھڈو ایمان چٹ حوالہ سنو سنا چھوڑا بولو بولو بولو سبحان اللہ افکار سر خود نش صفحہ نمبر صفحہ نمبر دو سو پندرہ اینا دو سو پندرہ, اینا دو سو پندرہ, اینا دو سو پندرہ اینا سو پندرہ ٹھیک دو سو پندرہ سو میں مذہبی بد اعتقادی عنوان ہے کہ انگلش سے بندہ بد اعتقاد اور کافر بنتا ہے انگلش سے کہ آپ اعتراف پیک کر دینے انگریز سر میں پہلے تو گل کرنی کیونکہ موڈ تو جگہ کام شروع ہے جاتا موڈ نہ پا گیا گان جان کی لوڑی کوئی سر کیا لکھتے ہیں سر فن اب تو گویا بل اتفاق تمام مسلمان اس بات کو تسلیم کرتے ہیں لفظات غور ہوئے بل اتفاق یہ دا مطلب ہے اس سڑے کے مسلمانوں کا کوئی اختلاف نہیں اس گلر جی اگو ہوں کردہ ہے پیار کہ انگریزی پڑھنے اور علوم جدیدہ کے سیکھنے سے مسلمان اپنے عقائد مذہبی میں سست ہو جاتے ہیں بلکہ ان کو لغو سمجھنے لگتے ہیں اور لا مذہب ہو جاتے ہیں یار ویج لفظاتی ہلے ستے پے جی کویا بل اتفاق یہ مطلب کی اور سڑ عوام کی مولوی سب اتفاق رکھ دے سن کہ میاں انگریزی لفظ لکھے کھلنے انگریزی پڑھنے انگریزی پڑھنے میں کیا ہر جائے ہر جی جی ہوں دستا پہ بابے آدم نب سارا زبان سکھائی سن پر غیرتی بےغیرتی کو نہیں آئی توجہ فرمائی جی پوری قوم لے کر پڑھنے اور علومے جدید سائنس بھی نال سیکھنے سے مسلمان اپنے عقائد مذہبی میں سست ہو جاتے ہیں بلکہ ان کو لغو سمجھنے لگتے ہیں اللہ دے بارے عقیدہ نبی دے بارے قرآن دے بارے جنت کے بارے دولخ بارے فرشتہ بارے امام کے بارے صاحب بارے جو مرن تو بعد عذاب ہونے نے سب کے بارے سب عقید بےکار سے لگو سمجھتے ہیں آدھا زبان پہ ہوئی لے آسا ایڑ کھولیاں سبحان اللہ مفتی وہ پچانے نے ڈاکٹر آپ پگار تو آؤ میرے کو دیکھو میں تن سکھاوا میں تن سکھاوا مستفا دی شریعت بولنا ہے کی فتوا دینا میں کسے کامل بیٹھا کو نفس مر گئے رب سونے دے رب سونے دے انار سندے جہاں رب دے نور داڑا دے پیچھے چل اپنے نفس دے چلی مر جائے گا ہو جاتے ہیں لا مذہب مذہب شاہی کوئی करो مرضی کرو موجا اڑا مولوی روے پائے ہوئے لے. لا مذہب بن جاتے ہیں لا مذہب کافر آخد سر سور پہلے دن تخد آ کے آخ دے آکے ساری دنیا کے مسلمان اتفاق کی کھڑے نے تے آخ اگریزی علوم ہے سکھ دے میں جدید سیکھ کافر بن جمان سر خنویر منہ دائی ہوالا کسے کتاب چو دے اپنے منہ دی گل نہیں انگریزی پڑھنا کافر کر سکتا ہے جدو کافر پکڑتا ہے وہ تے ہی انگریزی پڑھنا سی سی سکھنا سیکھنا سی جدو کافر دا ذریعہ بنیا آخر اے یہ حرام ہونے شا کوئی پاگل دا پوتری کر سکتا ہے شیخ دا ازیز دفتواری یہ ہوئیے امام احمد رضا دا ردا دفتواری یہ ہوئیے پر بھائی گل گل گل سجڑوں کہ ایڈے وڈے نو مولی پچا سکتا گفتی میرے کول کو پچتا قسم خدا دے کر گیا نا میرے دے عیدہ سارا گنا گنا رب نو آگیا مولا یہ جی کرم چکر اپنے حبیب کے گناہ تا ارادہ ہوا ہون تو پہلو موت آ جائے وہ چل افرت بڑی دور دی گل ہے نا ہاں लेकिन एडे वे कुफर पचा जा अंग्रेजी आदमी अबरानी आदम ने सुरयानी आदम ने सन फिक्रत आदम ने तमाम जबान आदम ने सीखी हो बेवैर आ कुछ भी बिच हूं मैं तैन मैं तुम दसना तवज्जो दरा यह हवाला पूरा सुना लवान तो बाद अगली बार शुरू करना तवज्जो न बोलो सुबह अल्लाह یہ میری اج دی تقریر جتھے لا چھوڑتے نا یہ کوئی مائی دلالے کا جواب پٹ چھوڑے نا قسم خدا بھی کر کے آنا مینے پس تھلے دے دیر مار چھوڑی تیرے ہستے خون معافے کوئی دنیا دا پروفیسر مائی دلالے دا جواب پٹ کے اگر وکھا چھوڑے تھے کوئی دنیا دا مائی دلال مفتی ہے جواب پٹ کے وکھا چھوڑے تھے اور بغیر تو آدھے ہے پاگل کو شوکا بھی اگلے دن بیٹھا ہے شوکا آدھا یہ بھی پاگل ہے پاگل ہے پاگل ہے میں بول میرا وا کو بغیر چج کا بولے پاگل جی اچھا میں کیا الحمد للہ تاگل آخ شر رب دے کی میرے مستفا فرمایا خود کو لک مجنون اللہ یاد کر دین تے انج چل دنیا تین آخے پاگل جب پاگل <renamed> <empieza> سبحان اللہ اور سجڑام شیخ مجدد فرسانی فرمے نے تا یکے از شماو ب دیوانگی نہ رسد ب مسلمان ہی ن رس فرمایا ہوا یکے از شماو دیوان نشد ب مسلمان ہی ن رس مجد فرسانی فرمے जिना चेर पागल नहीं बनोगे उन्ना चेर अपने मुसलमान हो नहीं पहुंच सकोगे मुसलमानी पहुंचोगे जदों लोग आखन दीवान सये दुलंबियाल आख्या गया नबियाल आख्या गया पर सजना तू भी इज जनून पैदा कर लै मुस्तफा दे दीन से जा पागल तू आखे तू अगो आखे आखो आखो असा यार पागल है گل بن گئی گل تو بن گئی کلا فقیر جا رہا سی کتنے آخیا پاگل آخیا الحمد الحمدللہ کتنے پوچھا حضور آدھا پاگل تو آنا شکر ہے اور پاگل آخر سن نبیاں میرے نبیا والا کام دیکھا تاخی پاگل پاگل بڑے عجیب ہاں سا سوال کرنے کے سیایا نو کیسے عجیب پا گلا خدا کرے سارے ہی ہو جانے میں فون ای چاہیے تا گلے میں پا گلا دو سوال کیتے نے چھت جلے پیا گیا بک بک پیا کرنا ہے. کیسا عجیب پا گیا ہوں اور اسی سبب سے مسلمان اپنے لڑکوں کو انگریزی پڑھانا نہیں چاہتے حوالہ سرد ہے مسلمان مسلمان تو انگریزی نہیں پڑھاونا چاہتے جہے پڑھاونا چاہتے وہ مسلمان ہی چاہتے وہ توجہ نہیں ہوا غلط ہو گئے میری زبان وڈو مسلمان اپنے لڑکوں کو انگریزی پڑھانا نہیں چاہتے مسلمانوں پر کیا موقف ہے انگریز بھی ایسا ہی خیال کرتے ہیں چنانچہ ڈاکٹر ہنٹر صاحب نے اپنی کتاب میں جو انہوں نے ہندوستان کے مسلمانوں کی نسبت لکھی ہے یہ فقرہ مندرج فرمایا ہے حضرت نے انہوں نے فرمایا ہے پہ آخدہ انگریز واسے وہ کیونکہ انگریزی جو آ گئے انگریز ہی آئی تو انگریز دا ادب آپ آیا وہ پیو تو بھی اچا ہے پھر ردول دو تو بھی اچا ہے انگریزی جو آ گئی ہوں ڈاکٹر ہنٹر کیا کرتے کوئی نوجوان خواہ ہندو خواہ مسلمان ایسا نہیں ہے جو ہمارے انگریزی مدرسوں میں تعلیم پائے اور اپنے بزرگوں کے مذہب سے بد اعتقاد ہونا نہ سیکھے یہ نہیں ہو سکتا ایشیا کے شاداب اور تر تازہ مذہب جب مغربی علوم کی سچائی کے قریب آتے ہیں جو مثل برف کے ہے تو سوکھ کر لکڑی ہو جاتے ہیں یہ تو ڈاکٹر ہنٹر بیان ہے ہن سارا کہ آخر ہے آ منا و سدک نا آ منا آ منا راب واسطے بولی جایا اپنے آتا آ منا و صدقنا یہ قول ڈاکٹر ہنٹر صاحب کا بالکل اور بے تمام ہی سچ ہے نہیں تھی. آخر اکبر الاباد رحمت اللہ تعالی اس بھی گل کی جہی تعلیم آگی یہ اقائد اسلامیا مت دے کیوں اگوں نام مراد ہے نفس پرست وہار مکار آئی ویخیا جی ہوں اکبر البادی کا ایک شیرے ترک شے گل مکا چلی سنا چھوڑا چا بولو سبحان اللہ اکبر فرماند عقائد پر قیامت آئے گی ترمیم ملت سکو جی قوم بدلتی پی ہے نا ترمیم یہاں کی ہوں پی یہ اخید کیا قیامت آ جانا عقائد پر قیامت آئے گی ترمی میں ملت سے نیا کعبا نیا کعبا بنے گا مغربی بھی پتلے سنم ہوں گے سکھ اگری تعلیم آن لگی قوم نو ہوگی جدید ہوگی ہوں ایمان اقیدے ختم ہو جان گے کابا وکر بنے گا اگریزی بت کی پوجا ہوس کی گل, گل ہو رسول کریم کی گل کو نہیں رن لگی آخر اک برلابادی ایک بڑی پتے کی گل کر گیا آم پہ مٹ دیے اللہ دے نال رسول رہ جان گے ہوں قوم نہیں ران لگی اللہ دے نال صرف رسول رہ جان گے ہوں قوم نہیں ران لگی میں سجنا ہاں ہوں میں تینوں اصل وجہ ایک, ایک خالی انگریزی زبان ایک, ایک انگریزی تعلیم چگل دے کے پترا فرق دے دتا کوئی نہیں انگریزی زبان تے انگریزی تعلیم نو ایک چا سمجھے سن انگریزی زبان ہو رہی انگریزی تعلیم ہو رہی انگریزی تعلیم دا مطلب کی ہوتا ہے انگریزی تعلیم دا مطلب اگریزانسی انگلش سارا کچھ جا کچھ اگریزاں دتا ہے مسلمانوں پڑھن کی خاطر مسلمانوں سکھن دی خاطر وہ انگریزی تعلیم ہے بھاویں اردو ہو سکتی انگریزی انگریزی تعلیم تعلیم فارسی اور سی وہ انگریزی تعلیم انگریزی تعلیم آخر جیڑی بندے نو دو نمبر اگریز بناوے مرو انگریزی تعلیم انگریز بنانے والی یعنی کیا مطلب جن کے جن میں اثدگا نصاب ماحول اگر و مقاصد سارے کے سارے وہ ایسے ہوگریزوں کی تہذیب طریقہ تریقہ انہوں سکھن کیا مطلب سوچ بھی یہودی بن جائے تو کرتوت بھی والے ہو جان یہ انگریزی تعلیم یہ اردو ہے تاہم انگریزی تعلیم توجہ کی جن میں مثال دینا ہے تھی اردو دی کتاب سبق لکھا میریتھن ریس تے انگریزی نہیں توجہ نہیں پڑتا سبق لکھیا ہے لکھے عورتیں برابر چلیں اے اردو ہوں ایمان دس یہ اگریزی سبق ہے یا محمدی سبق ہے فرمائی رن برابر چلن ہر شعبے میں شرکت کریں تے شرکت کر کے رن نہ رہے جلندر اقبال فرمانتا ہے جس علم کی تاثیر سے زن ہو ہوتی ہے نازن جس علم کی تاثیر سے زن ہوتی ہے نازن اربانوت جس علم کا اثر نکلے رن رانی نہ رہے وہ نگاہ رکھ والے بندے وہ موت آخد علم نہیں آخر کی مطلب وہ مر گئی ہے इलम नहीं पढ़ गई हूं चमल का पुत्र ही होना जड़ा आखे मैं मोही निका करा जुड़े जेड़ा आखे मतदी निका करा मैं, मैं बुढ़ी लबनी है जड़ी एमए पास हो गए उन्होंने आखो खंजरा अला मैं कबाल आंता मर गई है बुढ़ी रही कोई नी جی بال <سؤال> جناب بڑھوی وہ آختے جی بال جمے کئی رنگ یہ ہو جنوں بال جمے ہی نہیں ساری زندگی کہ انہوں نے رن نی آخے گی وہ ڈاکٹر بچانے فلانے فلانے سارا جا سکو چشتی پر ملا پیاکھ دے تو بچڑخانے کے ڈاکٹر جے کوئی امت مفتی نہیں جے مستفا کی امت مفتی ہوا واگو کفر کا مخالف خانے بار بیٹھے میں موٹو جی گل کرنا میں آخیا ہے انگریزی تعلیم کس کو کہتے ہیں جو انگریزا پڑھنے دیتا ہے بھا میں اردو ہے بھا میں فارسی ہے بھا میں عربی وہ انگریزی تعلیم اس میں جو کچھ ہوگا سودا وہ انگریزی ہوگا محمدی نہیں ہوگا اگر محمدی کی سودا ہوتا تو وہ نہ دیتے توجہ فرمائی بلکہ محمد سودا کول جا سکتے ہی نہیں دین گے کتنے محمدی سودا ادھر کے میں جاوے میرے تاجدار گولر نے فرمایا سر ابدل کیوم دیا جا سر بنیا سو جب دیا میرے ہاں جی پشاور کا سر ابدل سی صاحب زیادہ سوب دینا میرے پیر نے فرمایا انہیں اسلامی علوم انگریز لے گئے ہم خالی رہ گئے وہ لے گئے میرے پیر نے فرمایا مخدوما یہ پیا گل کرنا اسلامی علوم چلے کا فرق اگر پیر دا میں نہ سنا وا مختو نہ وکاوا تینوں میرا نک وڈ لے میرے پیر نے فرمایا مخدوما دیا اسلامی علوم ادھر کوئی نہیں اور جو ادھر او ہے اسلامی نہیں فرمایا الحمدللہ اسلامی علوم اپنے اس وقت علماء دے کول ہیں فرمایا پر ایک گل ہے جی مسلمانوں دے ہاتھوں اس لیے اسلامی علوم مک جان گے ادھر تو نہیں پہنچ گئے اتوں ہاتھ انکل جان گے جب تصا آخر ترقی ترقی ترقی ترقی اگر پیر دی گل ہے میں نہ میرے علی دی بولنا رب دا بولنا میری دبان والے وہ ونڈیا کھڑا نا مفت خورے دے پترا کا نبک میرے پیر آخر جدو شریت الوم اسلے مسلمانوں دے ہاتھ نہیں رہن لگے تیجا نکلتی دے ہاتھ ران لگ کھڑے میرے بولنا رب دا بولنا سامنے آیا چبول سبحلہ کجرا آخ چیشتی ہوئی گل کرے آدھے جی پاگل مہر کرے او, او, تو سا کی سمجھے میں کلا لگا پھرنا میں کلا کلہ ہوتا کدو نہ کنجیا جانا سی اللہ کے فضل ہر ولی چشتی دے نال یہ تا کر کے لگا پھرنا وا شخ مرہم کا قول اب مجھے یاد آتا ہے دل بدل جائیں کہ تعلیم بدل جانے سے اکبر آخر میں نکلتے گیا شاخ میرے مرش کیا آخیا کیا نہ جا یہ تعلیم بدلی دل بدل جا دل مسلمان آڑا نہیں رہا لگا غیرت مندانہ آئی رہن لگا خیال کری آخ میں آخیا استاد جی ترقی کا پتہ میں نہ منی ٹر گیا جب پڑھ کے باہر آیا ہوں یاد آ شیخ مرحوم کا قول اب مجھے یاد آتا شیخ مرحوم کا قول اب مجھے یاد تا بدل جائیں گے تعلیم بدل جانے سے پیر کا دل بدل گیا خلیر کا بدل گیا ملان کا بدل گیا گفتی کا بدل گیا عوام کا بدل گیا حکومت کا بدل گیا فوج کا بدل گیا پولیس کا بدل گیا کھلوتے نے کنیا بن کھلوتے نے دین کے کاتر بن کھلوتے ہیں یویو دفادار نے قوم دے نے کی میں دل نہیں بدل گئے سمجھ لگی نے کوئی نہ آخر کہ ڈنڈی مار دے نا ڈنڈی مارتے امام احمد رضا دا فتو سنا کہ جنہ بےدینی آئیے سر سیت دی تعلیم آئیے جلد نمبر چودہ سفا نمبر کی تقلید و فیشن وغیرہ سے آزادی اور دہریت اور نیچریت نی... سے نجات بہت دل خوش کن کا رواج خدا ایسا ہی کرے مگر یہ صرف ترک امداد و الاحاق سے حاصل نہیں ہو سکتے اس آگ کے بجھانے سے ملیں گے جو سید احمد خان نے لگائی اور اب تک بہت سے لیڈروں میں اس کی لپٹیں مشتعل ہیں انگریزی اور وہ بے سود بت اوقات تعلیمیں جن سے کچھ کام دین تو دین دنیا میں بھی نہیں پڑتا پڑھتا جو صرف اس لیے رکھی گئی ہیں کہ لڑکے ایم و محملات پر مشغول رہ کر دین سے غافل رہیں تاکہ ان میں حمیت دینی کا دینی غیرت دا خیرت ہی پیدا نہ ہوا حضرت نے فرمایا انگریزی فیشن تحریب تریقے بغیرتی کو الہاد نچریت زندگی کی لا مذہبی سور دایا آیا معلوم ہویا آلہ حضرت بھی یہ ہوئی دسیا وہ خالی انگریزی زبان نہیں اے ہوں تعلیم اے انگریزی ہے کر کے جڑا کنجر پڑتا پیا جی دین جوگا را نہیں ہے بن بے پی امام احمد رزا نے دسیا کہ جی انگریزی زبان نہیں وہ تو اگریزی فیشن داخل کرنے کا ذریعہ ہے اے حضرت سرکار نے دسیا تو میں پہلو دس گیا جہاں حرام دا ذریعہ کی ہے اے شوقات سارے خندی صحیح دسا دجے تیج اے آدھے آلہ حضرت نے کہا رد نتارا کے لیے اگر رد نتارا کی نفارا کی رد کی نیت سے انگلش پڑھے تو پھر تو کوئی حرج نہیں نا ہوں گل میں سمجھا دیتا مسلا سمجھا دتا ہے ہوں آلہ حضرت کا فتوا بھی اسی طرح شاید ابد الزیز میں فتوی سنا چڈنا تاکہ مسلا مک جائے توجہ بولو اللہ ست سو نو سفا جلد نمبر تریوی تئیس جلد سفا نمبر سات سو نو no. بول بول بولو اس خیال سے انگریزی پڑھنا سوال ہے اور پڑھوانا بچوں کو کہ اس میں عزت ہوتا حکومت ہے جی دنیاوی رتبہ رتبا وت یا دنیا دے حاصل کرنے کا ذریعہ جائز ہے یا ناجائز آپ فرماتے ہیں سائنس وغیرہ وہ فنون و قطب پڑھنی جن میں انکار وجود آسمان و گردش آفتاب جہاں آخر نے سورج نہیں گھومتا سورج ایک تھا تے زمین اس کے آس پاس گھومتی ہے کفریات کی تعلیم ہوئے سارے کفر نے ان سائنس کی کتابوں کی تعلیم ہو تو حرام ہے اور وہ نوکری جو خود حرام یا حرام میں اے ہے اس کی نیت سے پڑھنا بھی حرام ہے اور اگر جائز فنون جائز نوکری کے لیے جائز فنون جائز نوکری کے لیے پڑھے جائے پڑھے تو جائز ہے جبکہ اس میں بھی وہ انحماق نہ ہو انہیں مصروف نہ ہوئے کہ اپنے ضروریات دین و علوم فرد کی تعلیم سے بات رکھے ورنہ جو فرد سے دور رکھے وہ بھی حرام ہے ماں محمد رضا تھا ایک ایک لفظ چھڑا پہ پھیرتا ہے تو ایک کنجر ڈنڈی ماری کھڑن اس کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ اپنے دین و اخلاق و وز پر اثر نہ پڑے نہ آدھا بدلا نہ سوچ بدلے اسلامی عقائد و خیالات پر ثابت اور مستقیم اور مسلمانی وزا پر قائم رہے ان سب شرائط کے اجتماع کے بعد جائز رزق حاصل کرنے کے لیے حرج نہیں رہی اس سے عزت حاصل کرنا کوئی عہدہ حاصل کرنا دنیاوی طلب فرمایا اے تے خود عربی زبان نال بھی حاصل کرنا جائز نہیں <تصح> है, है, है. मरतबा मैं उच्चा बना, उच्चे बनने की तलब हरा में रबंद करता दुनिया नीवा बन के रो मैं तेन उचा करागा जिमें दाता हजवेरी جڑا فرمایا جڑا اے سوچے میں میں لیڈر تے میں راہ پروائیں فرمایا عربی بھی پڑھے تا بھی حرام ہے پکا نہ میں نو ایک گز اگلے دن آخ یار گلا تو ٹھیک نے بچد بچتا تے کوئی ہے کون میں شکر الحمدللہ للہ کوئی کچھ کو نہیں بچانا سوائے ٹھیک साडे करबलाओ दिवाली माम हुसैन ने घर ता घरू लुटा छा है सजना असा भी अपना दीन बचा है किसी नहीं बचा कोई बचे ना बचे खसमा खावे मेरे कमली वाले का दीन रह जा پرسو پرسوں تو بیٹھا سا کرمپور ضلع دہاڑی دے تیو دے بندیاں تیو بندیاں مولی دے سپا دے کوئی ارکان کو جو سن دینے پہ گلہ کرتا ہے وہ جو سنتے نے گلا کر گلا سوال شروع کر دیتے ہوں ایک ماسٹر بھی آئے سی سفاحت کا پہ اتو صدر بھی اندر شروع ہوئی میں ہر پاسوں گیا تو, بلے تو, بلے کیا کیا کیا؟ تو اس طرح دے ملک کو ٹوٹے ہو جان ایک چور اٹھارہ سال کی عمر کا داڑی منا ہے وہ کوئی مومن بندہ سی وہ ملک ٹوٹے نہ ہوٹے ہوا پیا یہ گوارا باقی ملک نہیں گوارا میں آخر ماسٹر صاحب ذرا تھی تو سپا دا صدر بنے پھر سپا کا سدر سدر سدر کونی ہو صرف ایک نکا جا مومن نہیں دا قسم خدا منہ ہی ویکتا رہا بچے جب آ مرے تلکے ہوا پہ مجھے اچھا اے فتوا فت. فت در کسان سوڑ لیا ٹھیک ہے اس دیا وزا فرما کے اشروت اہ شرطی وزا کپڑا لباس شکل تے جناب سارا کچھ ہوئی بدلنا شروع ہو جائے جے چار دن پگ رہے بھی سی <laughs> پر, پر شوکے سیال بھی منگو دے نہ دل تنگریز کے حق چ ہو نہیں ہوا پہ مدرسے دتی بیٹھے نجی ہو قومی زندگی کے ہر شعبے میں عورتوں کی شرکت کی حوصلہ افزائی کی جائے ہوں پھر پگ بھی دہڑی اے اگو بخاری بھی آئی قومی زندگی کے ہر شعبے میں عورتوں کی شرکت کی حوصلہ افزائی کی جائے ہوں ایمان دس جی کجر مفتی کا دل نہیں بدلیا تو ستوا کو بدل گیا شیخ کال اب مجھے یاد آتا ہے دل بدل جائیں گے تعلیم بدل جانے سے اگر سوال ہو رہا ہے اگر سارا پڑھے ازر پائے گا اور دنیا کے لیے صرف زبان سیکھنے یا حساب ہاں سوال کی پڑھنا جائید ہے یا نہیں آپ جواب دیتے ہیں زی علم مسلمان اگر بنی ترتن سارا انگریزی پڑھیا جر پائے گا اور دنیا کے لیے صرف زبان سیکھنے یا حساب اکلادے جغرافیہ جائز علم پڑھنے میں حرج نہیں بشرط کہ, نہ کہ اس میں مصروف ہم شرط آ گئی بشرط ہم اس میں مصروف ہو کر اپنے دین و علم سے غافل نہ ہو جائے دے تھے بچا تو اتنے بچہ کہڑا موج کٹی چلانتی اگانی بولتے ہو پہلوں دس کیا ہدفی لاتے ہی جائے حرام کا دے واسطے دو وے جب دوسرے حرام تک پہنچنے کا ذریعہ ہوں نال شرط لگی ورنہ جو چیز اپنا دین و علم ب قدرے فرض سیکھنے میں ماں نہ آئے حرام ہے اس طرح وہ کتابیں جن میں نصارہ کے عقائد باطلا مثل انکار وجود و آسمان وغیرہ درج ہیں ان کا پڑھنا بھی روا نہیں سجنا میری گل سمجھی تمجونا چبول گل میری تو سمجھ یہ وزاحت سمجھ آ گئی ویخ جتھے جب گل کی شرط لگی تو وہ شرط پوری ہوں نہیں جدو ہندی نہیں ہے. کے بخاؤ. بخاؤ کے تو حرام کر کے بکھاؤ بکھاؤ کہاں پوری ہوتی گئی پدر نہیں. اکبر آبادی فرما ہے وہ آتا ہے ٹھیک ہے مذہبی تعلیم جدید تعلیم کے ساتھ شامل ہو جاتی ہے لیکن یہ ایسے جیسے دم دم میں شراب اور شراب میں زم دا. خدا دے بندہ جدو بچ سودا سارا دا سارا یہودیت ہے یہودی تہذیب طریقے کا نصاب دم تراجات کفرییات لانت اچھا کئی آخری نے انگریزوں کو تبلیغ کیسے کریں یہ بھی شوقیہ دین صرف مسلمانوں کا ہے پنجابیوں کا ہے انگریزوں کا نہیں ہے وہ بھی تو مسلمان ہو سکتے ہیں ان کے لیے پڑھ رہے ہیں میں تھوانوں آخری گل پر کرنا ایمان یہ دسو اگر گورمنٹ دفتری تے سرکاری زبان انگریزی نہ رکھے اور وہ آخر کہ کوئی میٹرک بی ای شرط نہیں دس آؤ اصا تل پوچھا گے اسلام تو اصا تمتحان پوچھا گے دین تے اردو اصل انگلش نہیں پچھدے سچی بولیازاں مسلمان کرنے کسی انگلش پڑھنی کنجر خانے کے مفتی نو آخ مفتی اگریزاں مسلمان کرنے کوئی نہ جی اگریزوں مسلمان کرنے ہی نہ جو سانسمان کر لو تو آسا بھی نہ جاؤ پڑتے بین نوکری لستے اگریز کے قانون لانتی نظام کی ملازمت کی خاطر تاکہ ملان ج مدرسے رکھیے ان سورا نوچ کیوں رکھیے وہ آتے نے مول بھی حکومت تو باہر نہ رہن ویچ لگ جا جہا کنجر اگریزا لگنا چاہتا انہ ہے انہوں دے قانون نظام او مکار ایار جھوٹا کہہ کتاب یہ انگریزوں کو مسلمان کرنے کے لیے پڑھ رہا ہوں وہ ایمان نال ہر کڑی مڈا مڈا پیا پڑ جی اگریزوں مسلمان ہی کرنا سی تو کڑیاں کیوں پہ پڑ گئی शौके सियालवी की भैन बुश न मुसलमान करेगी शहीद की बाजी अंग्रेज मुसलमान करेगी खलोता होना नंगा नंगे बाजी जाके आखेगी मैं तेन कलमा पढ़ा नंगे रहा ننگ ملکیا باجیاں باجیاں آخر مسلمان ہوتے ہیں بغیر تا منافقت نہ کر رب دل در جانتا ہے کتا سر سو لانتی روپچ سکول دیا کتاباں پڑھ بچ لکھے پہلے دن سے آئے سار سور نے کہا ملازمت انگریزی گورنمنٹ کی حاصل کرنے کے لیے پڑھا رہے ہیں تاکہ ان کا ماشرو بھی مل جائے وہ پہلے دن تو مسئلہ ہے وہ بھی حرام حالات نہیں یہ اگریز کی ملازمت پڑھائی گئی ہے پہلے دن تو انگریز کی ملازمت تبلیغ آئی کھڑی ہے समझ नहीं जो लगी एडे एडे चूचे अंग्रेज नबली चलने लीशर रब करेंगे बम मार ये तलो आते थल खड़ो कलमा में पड़ ल हू कलमा बना लेंगे गल नशे नशे नशी पाया हो सड़क पर نشے دی حالت اتوں آیا کتا ان لت چا کے سیدا منہ ماری نا شاٹ پیشاب کی پوتر کی تار ہوں نش تھلے آدھے سا پیلا اور پلا اور پلا اور پیلا وہ او مار دے بم اے ملا پیر حکومت والے سارے سور تھلے نشائی دے پوتر پے نے साकिया है सा मुसलमान हो रला सोने के फसलों खम देना कोई यह नहीं कह सकेगा चिश्ती समझा वाले कमी छतामान मेरे रब का फजल है میرے میرے مردا نے اکل کھول دمج آ دین لو میں جناب نو اچھا ہوں وہ بریلویاں گل آخری واغی واسطے بھی, بھی کر سکتا باہر نہماز اپنی اپنی تبلیغ کرنے والا ہے اس کی کتاب دو جلد نمبر دوسری سفا نمبر چھ سو اکوجا چھ سو بونجا چھ سو ترونجا چھ سو چروجا لکھیا جہاں نے اگریزی پڑھیں گے اگریزی پڑھنا چاہیے آدھا مسلمان سب تی مصیبت ہے اے نے کوئی دس وجہ لکھیا دس وجہ آرام یہ اگریزی پڑنا حرام ہوا بھی چتی کی گل نہ منو یہ اپنے تو من لو آئی اگریزی آئی ہے تو مسلمانوں کے علم شریت کا نہیں رہا شراب علم نہیں رہا کوئی فرض خدا دے نیڑے لگتا ہی نہیں جنوب ویکو مولی ہے مولی, مولی, مولی, مولی, مولی, مولی, مولی جی زمانہ, بدل گیا ہے. زمانہ نیا ہے آب پتر نیا آب پتر پرانہ نہیں بنے گا تو کنجر اپنا دین مطلب چھوڑ کے پتر نو نہیں پیا دا ہاں جی تو جی آ جا نبی شریت آ مکائی تافران تا جوڑ کے کافران کی تہذیب آلائی اے ہرام کماں جی زبان ذریعہ بنی یہ جائز ہو حرام حرام تک پہنچنے کا ذریعہ ہے سکولی دے دے طبقے دے پیشوا وڈے خنبی سر سور سے انگریزوں کے حوالے سے ادھروں جناب جی آخری بابیاں دے بندیاں دے پیشواوا کے حوالے ہر طرح نال چشتی سابت کر درام ہے حرام ہے حرام اور خالی حرام نہیں جڑا ہوں سکول اجبال پائی کھڑا ہے ہی غیر مسلم اللہ جدا جایا رات ویجن بڑھائی سنا سو نمی نظم بڑھائیے سکولی دا مطلب یہ کہ جڑا جائک سمجھے ترقی سمجھے تعلیم سمجھے شعور سمجھے ہاں جی جڑا بےغرتی اقبال من بچنا ایک مخالف ہوا ہے تو مجھے نبی دشمن دینے ندی دو دشمن ہے کفر دیکھی قرآن تو ہے نسب الگ رولی اکل ماری کافر دال یاری مسلم دفا مسلم سکون آدھے ہے دشمن جن گھر بلا کے اپنا مراد ہے دشمن نر بلا کے اپنوں مراد ہے عزت دین دیک ہر ملک نو بتا دو ل مسلم سکول دل ندی ن جگڑے سادہ کلے بران مسلم تھوڑا جان غوربر غورت خیرت دال غیرت بے حیرتی پسند گیٹ چلائیں گے مچائیں گے زنا کرائیں گے عورت استعمال ہونے کے لیے بنی جائے چاہے ماں چاہے بہنوں کا گا میرت مم رترتی غیرت پرسنگ پردے دال ویرے نگیا کے لوگ سنگے پردے دال ویرے ننگیا کے لال سنگ ہزار مسلم سکو سوکھ لکھے مسلم سکویا ادلا اگلا جدا جبھی نے نبی کا جھگڑا مسلم سکو نیا تورا جدا ہے ابو ادی ابو ادا دمی ادی لکلا ا خسریا شکل ادا د خسرا وہ کپڑے دے دی تائی ابو اما دل ہاں جنو لیڈی تو چوکی باہر آئی آخر تاکہ میں چوکی وڈی لےڈی بن ابو نہ شکل خسروں کپڑے نہ رہی اور تائی یہاں نسلی دے گلیاں دے اگلا جدا ہے دین نبی دا جگڑا مسلم سکولیاں ساؤ جیا نرم گیتا ساؤ نے گرم گیتا دون د بار سو جانے ماری ریتار ردار فون درم دو میں دشمن لسد ساری దేని నా బదార్ ఖౌన్ ఫారి مو رو تو مستی دوں میں سب کی تو کرے اللہ ان ساری روی بار بنگال دیتا بنگال دن دلانی مڈو دو بگونے بنگالی بگوڑے بنگالی بنگال دیو لانی مڈو دو بگونے اگریز गोत टूटने अंदर अज़ियत के बोल में लल सातों के टूटने कर जल छट के मरते कर जल कर जल मूछट के मरते कौन बे गधा ساری روے سنیا مردی ایسی مرد مردی, مردی ایسی پاب دے لے اگوں پھر سو ننگے <تصفح> مردی ایسی پابندے لے اگوں پھر سو رکھ دے ڈگے چیک کرا ہوں میں لوگ چیک کرا ہوں میں لے فولیے سلوار کرو khul gaya salaar samne tori romti to yomare haan ye dharm ki tau samne hari romti to yomare ul sharaab pe kababasti raat hal guzar de ملک بھی فوج یاش ہے نا گدام آپ کی شاید شادی فرما رہے جنو دو بندے چک کے نا سواری سے سوار کردے انہوں نے بچے کو ٹھہر پائے گا فرمایا کلوان وہی لڑتا ہوگا میدان ات جڑا آیاشی جو یہ ہے سمپت ہو چال پولی کر دیاش اے سی ایک بہن والا کارگل سے کھا کے تو واپس آؤ اگلا کمی امر کے سامنے ایک شخص نے نا فوجی نے رو. سنگی روٹی کھا دی مشہور درویش دا کم نہیں چی روٹی کھانا بادشاہ کام اجاسی بدماشی کرنا جو مرضی آ رہے قوم کا لٹ کے کار مشہور ہے پر سنو ایک دیا گلا جو اسلام قوم کی خاندی بادشاہ سو کی کھا اس قبل قوم بندہ کی سمجھا کن کھول کے روٹی کار شاہ کمرتنی عمر روز اٹالان ہو بادشاہ کہ کئی سالوں تو بعد شیشہ چک کے بچیا قربان لگے بادشاہ نہیں سا بنیا رنگ کالا ہو گیا. اس واسطے ہر, ہر بندے کی فکر مینی لگ گئی قیامت والا حساب بھی ہر بندے کا میرے کنوں سے پی گیا تو دیجیا میں پہلے سو موٹی تھانا سو جمع میں بادشاہ بڑے سوٹی تھو سالوں میں کھادی کمی گئی معلوم ہوا مسلمانوں کا بادشاہ سکی روٹی کھانا جی کھا پان تو قوم تھندی نا جب بادشاہ تھیاں کھڑ قوم میں سکی نہیں لگ جی ہاں کیوں اس واسطے قوم نے کم کرنا بادشاہ نکما بالشاہ نکما نکما نے کمبی کھا تو انہیں کو لٹ کے ہی کھانی سی انہیں کہڑے گمربے بیجے جنے لگی اس واسطے سبھی کے اکبر نے مٹھا جو گھر پک گیا ای پکان کا ارادہ کیا کردہ نے چک کے آپ نے واپس کر دیا بہتر مالک کہ اصل تو گزارا کرنا سن جانی دس بھی رہی ہے مطلب اچھا سارے گزارے تو بہت سنا تو پھر وہ سڈے تو گاؤں اکبر میں واپس کر دی اکبر نے تاج میں آٹیا لے گرم گی تجرم کا بزار شراب تو کباب بھی تھی گزار دے مار دار دل کر دے دل مار دن کر دو لو کم لوگ مار دے سکول میں سکھا, نے سکھا ایسا جائے سکول میں سکھا ایسا جائے ایسا کاروبار فون ساری جار در فوجی لو لو ارے فوجی لو نظر میری سگر ملا بزار فون ساری بول ایم کیو ایم بنا کے لکھ بندہ مارے جرنل کانے بجال یہ سارے سوروں رل کے ایم کیو ایم بنا ایم کیو بنا کے انہیں لکھ بندہ مار آجنسیا ہاتھوں لو کراچی شہری سالیا دل رو نٹی پہ ر کیہ امان خار خار